السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ واشد اللہ شریق اللہ واشد الحمدَن ابد عليه وعلى وسلم و بر ہفتے الدروس محمّہ جما ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے اس کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے ارکان ایمان سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آج ایمان کا جو آخر رکن ہے تقدیر پر ایمان اس کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی ایمان کے چھ ارکان ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے ان چھ ارکان کا تذکرہ ایک ساتھ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے وہ حدیث حدیث جبریل ہے کہ جس میں جبیل امین علیہ السلام ہمارے ہماربی کے پاس تشریف لائے اور اسلام کے بارے پوچھا ایمان کے بارے پوچھا احسان کے بارے پوچھا قیامت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے قیامت کی نشانیاں ان کے سامنے بیان کی تو یہ جو ہے یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے تو جبی علیہ السلام نے سوال کیا ایمان کے کی ارکان کے تعلق سے تو آپ رحماعت و ملائکتے آخر ابل خیر و شرحی کہ ایمان کے ارکان یہ ہیں کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہو اس کے فرشتوں پر ایمان ہو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو اور اچھی اور بری تقدیر پر تمہارا ایمان ایمان کے جو پانچ ارکان ہیں شروع والے ان کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے آج کے اس درس میں تقدیر پر ایمان کے تعلق سے ہماری گفتگو ہوگی یہ جو ایمان کے ارکان ہیں چھ قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے تقدیر کے تعلق سے اللہ کے ارشاد ان ہم نے ہر چیز کی تقدیر بنا رکھی ہے اور اسی تقدیر کے مطابق ہر چیز ہوتی ہے ایسے ہی فرشتوں پر ایمان اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی مختلف آیتوں میں کیا ہے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے تبدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے اپنے علم کے مطابق اور وہ او چیز جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جب اللہ تعالی کی مصیحت ہوتی ہے تو وہ چیز ہو کر کے رہتی ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب ابراہین کو ہر چیز کا علم ہے اور اپنے علم کے مطابق اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے اور وہ چیز جیسے اللہ رب ابراہین کی مشیت ہوتی ہے اس طریقے سے وہ چیز ہوتی ہے اس پر ایمان رکھنا یہ تقدیر پر ایمان کہلاتا ہے تقدیر پر ایمان کہلاتا ہے اور یہ بہت اہم اور بنیادی رکن ہے اگر کسی بندے کا تقدیر پر ایمان نہ ہو اور تمام چیزوں پر ہو تو مسلمان ہی نہیں ہے وہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہے کیونکہ وہ ایمان کے اہم رکن کا انکار کر رہا ہے قرآن کے آیت کا انکار کر رہا ہے نبی کے حدیثوں کا انکار کر رہا ہے اور اللہ ابرام نے تقدیر بنائی ہے سب کی وہ اپنے علم کے مطابق اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے جو چیز ہونے والی ہے یا جو چیز نہیں ہوئی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی ہر چیز کا علم اللہ ابراہم کو ہے لہذا اس پر ایک بندے مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ اربراہمن نے سب کی تقدیر لکھی ہے اور جو لکھ دی گئی ہے تقدیر کے اندر وہ کوئی آپ سے اس کو الگ نہیں کر سکتا اللہ کے قسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس اللہ ابلغول اب جو حقیقت ایمان بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا حتی یا الما ان نما اصاب ہو لم جب تک اس کا اس بات پر ایمان نہ ہو جائے کہ جو اسے ملنے والی چیز ہے اسے ضرور مل کر کے رہے گی اسے ضرور مل کر کے رہے گی وہ ان نما ہو لم یقل صوبہ اور جو اسے چیز نہیں ملی ہے وہ چیز کبھی اسے ملنے والی نہیں تھی اس پر ایک بندے مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ چیز ضرور مل کر کے رہے گی دنیا ایک طرف ہو جائے تو بھی چیز کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور جو اللہ نے ہماری قسمت میں تقدیر میں نہیں لکھا ہے پوری دنیا والے اکٹھا ہو جائیں اس چیز کو دینا چاہیں تو انسان کو چیز نہیں مل سکتی تو ہر بندے مومن کا تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے تقدیر پر ایمان میں چار چیزوں پر ایمان ضروری ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ علم کہ اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عندح اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں علم اللہ <هُو> اللہ کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے وہ یا علوما فل ریول بہر <وَالْبَحر> جو خشکی میں ہے یا سمندر میں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اماطس <عَلَمُحَا> اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو بھی اللہ عبام کو اس کا علم ہوتا ہے پتا گرتا ہے درخت سے کسی کی ولادت ہوتی ہے کسی کی موت ہوتی ہے بیماری آتی ہے شفا ملتی ہے کسی کی نوکری لگتی ہے کہیں نوکری چھوٹتی ہے دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی حتیٰ کہ کی کوئی کیڑا اور مکوڑا چلتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا مرتا ہے ہر چیز کا علم اللہ ابرامین کو ہے اللہ ابامین کا علم ہر چیز کو محیط گیرے میں لیے بھی ہے ولاحبت غلامات العرد اور زمین کی تاریخی میں اگر کوئی دانا بھی گرتا ہے ولا رت بن ولایا چاہے وہ کوئی خشک دانا ہو یا کوئی تر چیز ہو یا تر دانا ہو ان لافی کی تاب مگر وہ چیزیں کتاب مبین کے اندر موجود ہیں لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ کے اندر تو اللہ ابراہین کو ہر چیز کا علم ہے اور انسان کے پاس جو علم ہے وہ بھی اللہ تعالی کا دیا ہوا علم ہے لہٰذا سب سے پہلی چیز ایمان تقدیر پر ایمان میں ہے کہ انسان کا اس بات پر علم ہونا چاہیے اس بات پر یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ابراہین کو ہر چیز کا علم ہے ایسے اللہ ابراہم ایک دوسرے آگ کی طرفاتا ہے لیتا تم اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ الن اللہ قدق الشعین علم اللہ من ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے میں لی ہوئی ہے اور ایک دوسری آیت اللہ اب اللہ ابک الشعین علیم اللہ ابامین ہر چیز کا علم رہنے والا بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات پر یاد کرتی ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ رب العامین کو اس کا مکمل علم ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا اللہ ہر ابراہمی کو ہر چیز کا علم ہے جو بھی اس کائنات کے اندر دنیا کے اندر کہیں پر بھی سمندر میں آسمانوں میں زمین کے اندر کہیں پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ براہن کو اس کا علم ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمی نے سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اللہ ارب الرامین نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ حربلام نے سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ حکت بدل شعیع کہ اللہ اربلامی نے ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے اب اخلوق آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے بے خمسین سنا پچاس ہزار سال آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے پچاس ہزار سال پہلے اللہ ارغلام سب کی تقدیر لکھ دیا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اللہ محمد کلیر مستطر ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے سب لکھا ہوا محفوظ کے اندر اور اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق لکھا کہ بندہ کیسا ہوگا اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ہر ایک کے بارے میں لکھ دیا تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے ایسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ سنواتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے کیا کہا لکھو تو اس نے کہا رب العالمین میں کیا لکھوں تو اللہ نے کہ کل شعین حت حکومت صاحب قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر کو تم لکھ دو فجر القلم و بھی کتابتی کل شعیل قیامت تو قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر اس قلم نے لکھ دیا اللہ عبامن کے حکم سے تو ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور اسی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے جو لکھ دیا گیا ہے کوئی آپ کو اسے چھین نہیں سکتا جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے دنیا کی پوری طاقت مل جائے اس کو آپ دے. کوئی دے نہیں سکتا ہمارے بھی نے فرمایا ہنستے عبداللہ بن عباس ہے اے بچے اے برخوردار میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں میں انہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا تم اسے اس کی حفاظ کرو گے اللہ ہر غلامین کو تم مدد کرنے والا پاؤ گے اللہ تمہارے سامنے رہے گا تمہاری مدد کرنے والا ہوگا تو عرف اللہ رخا اللہ کی جب خوشحالی ہو تو اس میں اللہ تعالی کو یاد رکھو یا عارف کا فی شدہ تنگی میں اللہ تعالی تم کو یاد رکھے گا عام طور پر خوشحالی میں انسان اللہ تعالی کو بھول جاتا ہے تنگی میں انسان اللہ کو یاد رکھتا پریشانی آتی ہے مصیبت آتی بیماری آتی ہے بچہ نہیں ہے انسان کو نوکری نہیں ملی تب اللہ کو یاد کرتا خوشحالی میں انسان اللہ تعالی کو بھول جاتا ہمارے محمت ہے خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو گے تو تنگی میں اللہ اللہ میں تم کو یاد رکھے گا اوزہ سال تفصیل اللہ جب تم مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو وہ عز اتام تفسط جب مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو وَعَلَمْ أَنَّ <الْأُمَّة> اور یہ بات جان لو کہ اگر پوری دنیا لب اجتماع الفعین اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے لبنف کا البشعین قطب اللہ, قد قد اللہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ رب اللہ تمہارے لکھ دیا ہے کا اور اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے لم لمع اللہ بحث اللہ علح اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی دنیا جتنا اللہ حرب الامی نے تمہاری قسمت کے اندر لکھ دیا ہے عرفیت الاقلام وجوفت صحف قلم اٹھا لیے گئے ہیں شعیق خشک ہو گئے ہیں یعنی سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اللہ رب نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے المتا علم اللہ علامہ ان ذلك في ندا علی اللہ سید. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ البرامین جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں سب جانتا ہے اور یہ ساری چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں لوہے محفوظ کے اندر ان نظار اللہ حسیر اور یہ تمام چیزیں اللہ البرامین کے اوپر آسان تو دوسری چیز کیا ہو گئی کتابت لکھنا کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دیا تیسری چیز کیا ہے تقدیر پر ایمان کا براتی میں سے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہوتی ہیں جب اللہ تعالی چاہتا ہے اللہ کی مشیت ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جب اللہ کی مشیت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی ہے اللہ کی مشیت نہیں کسی کو مال ملے اس کو مال نہیں ملتا اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ اس کو اولاد ملے اس کو اولاد نہیں ملتی ہے تو تمام چیزیں اللہ البرامین کی مشیت کے تحت ہوتی ہیں امات شاہ اللہ اللہ اب اللہ اور ماتا کی تم نہیں چاہ سکتے مگر جو اتنا اللہ ابراہین چاہے تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو چین ہوتی بغیر مشیت کے کچھ نہیں ہوتی اللہ کی مشیت ہوتی تب پتا گرتا اللہ چاہتا ہے تب اولاد ہوتی ہے اللہ چاہتا ہے تب کسی کی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تب کوئی کیڑا مکوڑا چلتا ہے اللہ چاہتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو انسان چلتا پھرتا ہے تو اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ساری چیزیں ہوتی ہے تیسری چیز ہوگی چوتھی چیز کیا ہے میرے بھائی کہ خلق کہ اللہ ہر غلامین نے ہر چیز کو پیدا کیا انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ ہر بلامین نے اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پرانے مقدس کے اندر کہ اللہ خالق کل شعیع کہ اللہ ابرامین ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہ ہوا اللہ کل شعیب وکیل اور اللہ ہی ہر چیز کا نگہ بان اور نگرہ ہے اس طریقے سے اللہ کی حلمن خالق غیر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں اللہ ہی سب کا خالق ہے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان جو عمل کرتا ہے اس کو بھی اللہ ابرامین نے پیدا کیا تو ہر چیز کو اللہ ابراہمی نے پیدا فرمایا تو یہ چار چیزیں تقدیر پر ایمان میں شامل اور داخل ہیں ان تمام چیزوں پر ایک بندے کا ایمان ہونا چاہیے پہلی چیز علم کہ اللہ ابراہین کو ہر چیز کا علم ہے دوسری چیز یہ کہ اللہ اربراہین نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالی کی مشیت کے تحت ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی چیز ہو جائے تو یہ کیا یہ ہے یہ نقش میں یہ کمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اور چیز ہو جاتی نہیں باللہ من مزال یہ تو آئے ہے یہ نقش سے کمی ہے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی کوئی چیز ہوتی ہے جتنا چاہتا ہے اتنا ہی ہوتا ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب غلامی نے ہر چیز کو پیدا کیا یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے سارے بندے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق آسمان زمین سورج جان ستارے فرشتے انسان پانی پہاڑ مخلوق شجر و حضر تمام چیزیں دنیا کے اندر پائی جانے والی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ ہر غلامی ان کو پیدا کیا ہے تو یہ چار چیزیں تبدیل پر ایمان میں داخل اور شامل ہیں ایمان جو تبدیل پر انسان کا ہوتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کا ایمان اسی وقت صحیح مانا جائے گا جب اس کا تبدیل پر ایمان ہوگا اگر کوئی تبدیل کا انکار کر دے عموماً نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے اور کہنے لگے کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تقدیر کا انکار کرتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا تھا کہا جاؤ ان سے کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں اور انہیں بتا دو کہ اگر وہ پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو ان کا ایمان ان کا یہ خرچ کرنا نہیں مانا جائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کر کے نہیں آئیں گے پھر صحیح مسلم کی وہ حدیث پیش کی جو حدیث سے جبریل ہے کہ سوال کیا جمیل امین نے کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں تو مان نبی نے اس میں تقدیر کو بھی بیان کیا لہذا ان سے جا کر کے کہ جو پہاڑ کے برابر اگر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو ان کے اس خرچ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک ان کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ رکھے نماز پڑھے روزہ رکھے زکات حج کرے قربانی کرے سب بیکار ہے کہ ان کو مسلمان ہی نہیں ہے جو تقدیر پر ایمان نہ رکھتا ہو تو سب سے پہلی بات یہ فائدہ کہ انسان کا ایمان نہیں ہوگا جب صحیح جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا دوسری بات یہ میرے بھائی تقدیر پر ایمان سے انسان کو سکون ملتا راحت ملتی ہے انسان کو بے شیری نہیں ہوتی پریشانی نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ ہماری تقدیر میں جو اللہ لکھا تو ہمارے ساتھ ہو گیا اللہ پر ہمارا ایمان ہے ہم نے محنت کیا کوشش کیا تجارت کر رہا تھا تجارت میں اس کو نفع نہیں ملا اب وہ کہتا بھائی جہاں تک تھا میرے ذمے میں نے کیا اب اللہ نے نہیں لکھا ہوتا اسی کے بھلائی ہو ہو سکتا اسی کے اندر بہتر ہی ہو ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے لیکن وہی چیز اس کے لیے بری ہوتی ہے انسان نہیں جانتا ہے اللہ فرمایا کہ وہ اصان تک روشین وہ خیر ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ناگوار گزرے لیکن وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو وہی چیز تمہارے لیے نقصان تو اللہ جاننے والا اللہ کے علم کامل ہے ہمارا علم نہیں ہمارے پاس متوی اس لیے اللہ اربامن جاننے والا تو انسان اگر محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور کوئی چیز اس کو نہیں ملی مان لیجیے تو انسان جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو صبر ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ رب المن ہماری تبدیلی سے لکھے انسان صبر کر لیتا ہے لیکن اگر تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا ہے تو انسان کیا کرتا خودکشی کر لیتا ہے اسے آپ دیکھیے جو غیر مسلم لوگ ہیں خودکشی کر لیتے ہیں کامیاب نہیں ہوئی تجارت خودکشی کر لیا کوئی تکلیف آئے گئی, خودکشی کر لیا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے ڈاکٹر انجینئر غیر مسلم انسپیکٹر گولی سب نے آپ کو مار لیتے ہیں کیوں اللہ پر ایمان نہیں تقدیر پر ان کا ایمان نہیں ہے وہ کہ دنیا سب کچھ ہے اسے تردید پر ایمان سے انسان کو سکون ملتا ہے راحت ملتی ہے انسان کو شرے صدر ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے لا لکھا ہوتا تو چیز ضرور مجھے ملتی نہیں ملی اس کے اندر خیر ہوگا اسی کے اندر بھلائی ہوگی بظاہر کوئی چیز انسان دیکھتا ہے اس کے اندر نقصان رہتا ہے لیکن اسی کے اندر خیر ہوتا ہے ہم نہیں جانتے ہنستے حضرت علیہ السلام نے کشتی توڑ دیا تھا نا کشتی توڑنا عائب ہے لیکن اسی کے اندر بھلائی تھی کہ کشتی جو ہے اگر صحیح سالم رہی تھی ظالم بادشاہ کشتی کو لے لیتا کشتی توڑ دیا توڑنا تو اچھی چیز نہیں تھی اس کے اندر بظاہر لیکن اسی کے اندر خیر تھا اسی کے اندر بھلائی تھی بچے کو قدر کر دیا انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے مارا تھا بچے کو بچہ معصوم بچہ قتل کر دیا اس کو بچے کا قتل کرنا کیا اچھی چیز ہے نہیں اچھی چیز نہیں ہے لیکن وہی اچھی چیز تھی بچے قدر کر دینا اچھی چیز تھی اللہ العالمین وہی کر کے بتایا کہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کے لیے کفر کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کفر کے راستے کو بنا لیں گے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو خطر کر دیا بچے خطر کرنا اچھی چیز نہیں ہے لیکن وہی اچھی چیز تھی اس لیے اللہ جاننے والا کسی کے پاس مال نہیں آتا ہے اگر مال نہیں آتا ہے تو ہم اللہ کے فیصلے پر رہیں کوشش کریں ہو سکتا وہ مال ہمارے لیے کفر کا ذریعہ بن جائے اس مال کو پانے کے بعد ہم یاشی کرنا شروع کر دیں. نماز چھوڑ دیں روزہ چھوڑ دیں قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں گراہ کرنے لگے انسان اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہم نہیں جانتے ہیں. اولاد کسی کو نہیں ملتی ہو سکتا ہے اولاد ملنے کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا بچے کی محبت میں کفر کے کام شروع کر دیتا غلط کام شروع کر دیتا اللہ جاننے والا ہے تو انسان جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے اگر کوئی چیز نہیں ملتی ہے کیونکہ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہماری لکھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھے دیتا اگر نہیں دے رہا ہے تو اسی کے اندر خیر اور بھلائی ہوگی انشاءاللہ شاء لیے انسان سفر کر لیتا ہے لیکن انسان کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو انسان روتا ہے چیختا چلاتا ہے شکایت کرتا ہے خودکشی کر لیتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیتا ہے اسے تقدیر پر ایمان سے انسان کو بہت زیادہ فائدہ اللہ کے سونے کی ہونا ہے کہ بری اور اچھی تقدیر پر تقدیر اللہ تعالی کا فیصلہ ہے یہ جو اچھی اور بری تقدیر ہے یہ ہمارے لحاظ سے ہے اللہ کے فیصلے اور تبدیل کے لحاظ سے کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہے اللہ نے جو فیصلہ کیا بہتر فیصلہ کیا وہ بری نہیں ہے فیصلہ برا نہیں ہوتا ہے باسیمارا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شیر بری تقدیر ہے ہمارے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے جسے مان لیجیے اللہ نے لکھا کسی کے لیے کہ اسے اولاد نہیں ملے گی یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایکسیڈنٹ انسان کے لیے برا لگتا ہے تو اس لحاظ سے برا ہے وہ. ورنہ اللہ حبامین کے فیصلے میں کوئی برائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کے اندر خیر ہے اللہ کی طرف کسی شر اور برائی کی نسبت نہیں کی جائے گی آپ اس کو مثال سے سمجھو کہ جیسے مان لیجئے کوئی قاضی کے پاس جاتا ہے دو لوگ قاضی فیصلہ کرتا ہے ایک حق کے حق میں تو قاضی کا فیصلہ تو ٹھیک ہے نا لیکن دوسرا آدمی اس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو اس کو اپنے لیے شر سمجھتا ہے کہ بھئی میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو قاضی کا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے قاضی کا فیصلہ صحیح ہے اس آدمی کے حق میں فیصلہ نہیں آیا وہ آدمی غلط ہے لیکن قاضی کا فیصلہ صحیح ہے ایک بچہ جو ہے لوگ امتحان میں بیٹھتے ہیں بچے کچھ بچے فیل ہو جاتے ہیں نا سارے تو نہیں پاس ہوتے ہیں تو جو بچہ فیل ہو جاتا ہے یہ اس کے لیے فیصلہ غلط ہے نا فیل ہونا لیکن وہ اسی کہاں پر رکھتا ہے کیونکہ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا اس لیے وہ فیل ہونے ہی کہاں پر رکھتا ہے تو فیل ہونا اس کے لیے کیا ہے یہ یہ برا تو لگتا ہے اس کو لیکن جو ممتعین ہے جو اس کو فیل کر دیتا ہے کیا وہ غلط کرتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ہوگا نا اگر وہ پیسہ لے کر کے پاس کر دے تو غلط ہو جائے گا یہ رشوت لے کر کے پاس کر دیا لیکن جب وہ فیصلہ کرتا ہے ممتحن کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا جواب دیا غلط جواب دیا وہ نمبر کہا نہیں رکھتا مستعق نمبر کا تو اس صورت میں کیا وہ فیصلہ اس کا صحیح ہے تو یہ اچھی اور بری جو تقدیر کہا جاتا ہے وہ کس لحاظ سے کہا جاتا ہے وہ انسان کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کو وہ چیز بری لگتی ہے ورنہ اللہ اربامن کے فیصلے میں کوئی چیز بری نہیں کیا تقدیر کا بہانا بنا کر کے انسان نیک کام چھوڑ سکتا ہے نہیں اس لیے کہ تقدیر کا علم کسی کے پاس نہیں کیا کسی کو معلوم ہے کہ میری تقدیر میں اللہ نے یہ بات لکھی ہے نہیں کسی کو معلوم جب معلوم ہی نہیں ہے تو انسان کیسے کوئی کام چھوڑ دے گا اس لیے تقدیر کا بہانہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا میری تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں روزہ رکھوں گا آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے آپ اللہ کے ساتھ رکھیے اللہ نے آپ کی تقدیر میں ضرور لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھو گے آپ پڑھیے نماز اللہ نماز کا حکم دیا ہے کرنا آپ کو ہے اللہ نے دین بھیجا عمل آپ کو کرنا ہے جب آپ کریں گے تو اللہ ربان وہ چیز آپ کے لیے آسان کر دے گا اگر برے راستے پر جاؤ گے تو برے راستے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا تو اس طریقے سے سے معلوم انسان کو کہ بھئی آپ کی قسمت میں نہیں لکھا کہ آپ نماز نہیں پڑھو گے کسی کو نہیں معلوم ہے یا آپ کی قسمت میں نہیں لکھا کہ آپ کو روزی نہیں ملے گی یا آپ کو اولاد نہیں ملے گی ہمارا کام کوشش کرنا ہے اس لیے کسی کو نہیں معلوم ہے لہذا وہ بہانہ نہیں ہوتا بہانہ کب ہوتا جب انسان کو معلوم ہوتا کہ ہماری قسمت میں یہ چیز لکھی ہے ہماری آپ کی قسمت میں کیا لکھا کسی کو نہیں معلوم انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا بہانہ بناتا ہے کہ ہماری قسمت بیماری لکھی لہذا میں علاج نہیں کراؤں گا کوئی بہانہ بناتا ہے ہاں یا انسان مان لیجیے کیا فقیر ہے محتاج ہے کیا وہ محنت نہیں کرتا روزی کمانے کے لیے کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میری قسمت میں فقر و فاقہ لکھا غربت لکھی ہے لہذا میں نوکری نہیں کروں گا کیا وہ کہتا ہے کیا بچہ بہانہ بناتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا لہذا وہ محنت نہیں کرتا نہیں, نہیں کرتا ویسا اس لیے نیم کے معاملے میں بھی کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری اور آپ کی قسمت میں کیا لکھا اس لیے انسان اس کو اگر بہانا بناتا ہے تو غلط بہانا بناتا ہے ہمارے بھی ہنستے عمر رضا کے پاس ایک چور لایا گیا تو اس نے کہا کہ میری قسمت لکھا تھا میں نے چوری کی تو ہنستے عمر نے کیا کہا اللہ نے یہ بھی لکھا کہ تو چوری کرے گا تو امر تیرا ہاتھ بھی کاٹے گا یہ بھی قسمت میں لکھا تھا تیرے اس لیے میں تیرا ہاتھ کاٹتا تو انسان اس کا باہر نہیں بنا سکتا کہ بھی میری قسمت میں لکھا اب کوئی آدمی آپ کو مار دے ڈنڈے سے یا آپ پر جو ہے پستول سے وار کر دے اب عدالت میں جا کہے کہ بھئی میری قسمت میں لکھا اس ایسے میں نے اس کو مار دیا کیسا کہ کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ اقبال اس کو مجبور نہیں بنایا ہے اس نے اختیار کیا مارنے کے لیے اس نے اس کو چنا اپنے لیے کہ اس کو میں قطر کروں گا اس کو ماروں گا اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا اللہ نے سب کو اختیار دیا ہے ہمارا اختیار اللہ کے اختیار کے تابے ہے ہماری مشیت اللہ کی مشیت کتاب ہے لیکن اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا اللہ نے تبدیل لکھی تاکہ دنیا کا بیلنس رہے دنیا کے اندر توازن رہے لیکن اللہ عبلامین نے کسی کو مجبور نہیں بنایا کہ انسان کوئی کام کرنے پر مجبور ہے کوئی سنا کرنے پر مجبور کوئی رشوت لینے پر مجبور کوئی چوری کرنے پر مجبور نہیں اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا کوئی نیک کام کرنے پر بھی مجبور نہیں ہے کیا آپ مجبور ہیں نماز پڑھنے پر نہیں مجبور ہے کو مرضی ہے آپ نماز پڑھو گے کو اس کا فائدہ ہوگا آپ توحید پر ہو گے اس کا فائدہ ہوگا شریک کرو گے کیا شریک کرنے پر اللہ نے کسی کو مجبور کیا ہے کیا گنا کرنے پر اللہ نے کسی کو مجبور کیا نہیں کسی کو مجبور نہیں کہ اللہ نے سب کو آزاد کیا ہے آپ بیٹھے ہو ہر انسان آزادی محسوس کرتا جب چاہے کھڑے ہو جائیے جب چاہے بیٹھ جائیے جب چاہے قرآن کی تلاوت کیجیے جب چاہے قرآن چھوڑ دی جانا پڑے قرآن کی تلاوت نہ کیجیے اللہ ابراہم نے سب کو اختیار دی اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے اس لیے جب انسان مجبور نہیں ہے تو کیوں انسان بہانا بناتا ہے کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوگا تو ہم کریں گے نہیں لکھا ہوگا تو نہیں کریں گے یہ سب بیکار کی بات ہے اللہ نے قسمت بنائی لیکن قسمت اور تقدیر کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے بارے میں زن ہونا چاہیے کہ اللہ رب الام نے ہمارے بارے میں جو بھی لکھا ہے بہتر لکھا ہے انسان یہ سوچ کرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے کو آسان کر دیتا ہے اللہ نے دنیا کے دو راستے بھیجے خیر کا راستہ بھیجا شر کا راستہ بھیجا دونوں بھیجا اللہ رب انسان کو اللہ عقل دی دماغ دیا انسان سوچتا ہے پانی میں کودیں گے ڈوب جائیں گے آگ پکڑیں گے ہاتھ جل جائے گا اللہ جی نے اکڑ سب کو دیا ہے اب انسان کہ آگ پکڑ لے کہ میری قسمت کو لکھا تھا آگ پکڑنا ایسا نہیں ہے ایک انسان سنا کرتا ہے شریعت میں سدا ہے نا اس کی چوری کرتا ہے سدا نا شریعت کے اندر اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے چوری لکھی تھی اس لیے میں چوری کرتا ہوں اس کو نہیں معلوم ہے اس لیے کہ اللہ رب اللہ نے شریعت کے اندر صدا رکھا اس کے لیے اس لیے بچے انسان اگر مجبور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شریعت میں سزا نہیں رکھتا اسے اگر کوئی مجبوری کسی کے ساتھ ہو اور کوئی مجبور کسی سے چوری کرائے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے کیونکہ اس کو مجبور کر دیا گیا چوری کرنے پر اس کا جو ہے مالک ہے اس کو مجبور کر کے رکھا ہے اگر چوری نہیں کرے تو تمہارے ہاتھ میں تم کو ڈاک دوں گا میں تمہیں قطر کر دوں گا اس پر سزا لاگو نہیں ہوگی کیونکہ وہ مجبور ہو گیا انسان اگر اختیار سے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کے انسان بہانہ نہیں بنا سکتا کہ انسان بہانہ بنا لے گناہ کرنے کا ہاں انسان کے ساتھ دنیا میں اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو انسان کے بھی میری قسمت چیز لکھی تھی کسی کی موت ہو گئی انسان صبر کرتا ہے اس کو واپس تو نہیں لا سکتا نا یا اس طریقے سے انسان کو بیماری آ گئی. سب اللہ کی طرف سے اللہ شفا بھی دینے والا ہے انسان علاج کرا انسان کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو انسان اس پر سفر کرے کہ بھائی اللہ رب اللہ نے چیز لکھی تھی چیز میرے ساتھ ہوگی یہ حادثہ لکھا تھا حادثہ ہو گیا یہ اس طریقے سے کسی کفات ہوگی اللہ نے چیز ہمارے ساتھ لکھی تھی وہ چیز ہوگی انسان اس کے اوپر سبر کرتا تو ایسی صورت میں انسان اپنی تقدید کا بہانہ نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تقدید پر ہمارے ایمان کو مزید پختہ کرے اور اللہ البرامین ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ برائی اور بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ رب الامین ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا فرم امین و اللہ خیر و محمد ولا علیہ و صبح